کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگہ دیا یہ ہے وہ جس کا رحمت اللہ من نے ودا دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا